یعنی حقیقت ممکنہ کا واجب بن جانا واجب کا ممکن بن جانا ممتنے کا, ممکن، ممتنے، ممتنے، ممتنے، ممتنے کا واجب یہ انقلاب حقائق محال ہے توضیح میں طلبح کے اندر تفتر ضانی رحمہ اللہ نے یہی معنیٰ کیا ہے انقلاب حقائق کے محال ہونے کا سمجھ نہیں آ رہی تیسرا جس یہ دونوں جو ہے نا جی ماتری اور اشہرا کے نزدیک اتفاقی ہے جو میں دیکھو انشاء اللہ ارادہ تو ہے جو کو رکاوٹ نہ ملے گا سمجھ جی آئی نا <است> نا دی تکلیف نا نا نا پہلے دی تکلیف واقع دوسرے کی تکلیف بلی اتفاق واقع نہیں یعنی پہلے بندہ مکلف ہے دوسرے دو نا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 دا خلاسا دا کڈیا جب تک واجب نہ اتقاد کرے ان چیز عبادت نہیں عجیب حیران ہو گئے انشاءاللہ انشاء اللہ لگی سونا ایک سوڑ دے, دے, آج دے, قدرت دے مقابلے ہو لا لفظ لا, لانا, دے سائنس دے لانا دے. کیسی عجیب جہاز تک بیکار ہو جانے جہاز ہر شرط ہے بجا نہیں پہاڑے یہ تو سونے حالت صرف دکان جس ہے جسل دکان ہونا اسلے کی ہونا لگی. کہ میں سماو سماو مبین. یا انتظار کر اور ایک ہو گیا. حضرت صاحب دے دو لفظ. شرک کیا ہے کسی کو خدا یا خدا کے برابر سمجھنا اج میرے دراز انہوں دو لفظوں کا کھلے اور ندر. حضرت صاحب صرف دو لفظ ملتا ہے خدا سمجھنا یا خدا کے برابر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 یعنی کیا مطلب کہ شرکت اختیاری سمجھے جائے؟ <التسف instruction> <قسم> کہ اللہ تعالی نے طاقت دی ہوں یہ خدا بندی کوئی محتاج نہیں <sushi>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 اصل اے جڑا نا پرانے پاک کی اکایت نے خالق مخلوق دا فرق ظاہر کروایا اصل سارا رات کھڑا ہے کہ یہ نیاز مند مختاج فقیر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 مشرقین یہ جدا ہی سمجھتے تھے سمجھتے اب سمجھ آ گئی ہے, <جیس2> ہے یار کیڑے کیڑے راز میں کھولا کیڑے کیڑے راز کھولا ہمارے نزدیک مشیت الہیہ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 سمجھ لگے گا جی تو یہ تقدم جو ہے نا اچھا اب جب علت تق... معلوم ہے اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک ان کے درمیان انفصال نہیں ہو سکتا جی جی جی. مشید. مشید. کیا مطلب م? کہ مشیت الہی پائی جائے کسی کام میں جی جی جی. سمجھ نہیں جی. یعنی کیا مطلب مشیت الہی کا کہ بندے سے یہ میں نے کروانا م? ہے م? پھر بندے کی مشیت نہ ہو یہ جی ناممکن ہے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 تو اس کا ازن ساتھ ہے کتاب رہ گئی چل چل چل ماریو تحدیر الناس خبیش کی لیا او دے ہے جیت اتنے بند ہے تو ہوں مردی ہے ککھ نہیں دے وہ لکھ گیا انہیں بھئی اے یہ جہے موجدات ہوں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 اپنے آپ کو سمجھتا ہے خدمت کا حل لائق خدمت وہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے نا ایک ہوتا ہے بڑا اور ایک ہوتا ہے چھوٹے سمجھ لگی بعض بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی خدمت پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہماری خدمت کرو تم نیچے کسی کی کرو تم سال ہی نہیں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 معلوم ہوا بوتھ بھی رب من کا اشارہ خود قرآن پا دے رہا ہے آنا رب جی اعلا جی فرعون کی ربوبیت رب سے ثابت ہو رہی ہے جی رب رب رب رب دی دی اور ان کی دی دی ان کی اعلی سے اشارہ مل رہا ہے کہ ادنا اور ہیں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 دادے دا کلام جی ایڈا او ہے آہ. خالق دا کلام تڑا تڑ جوتیاں تم ان کو مارو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> مالک نہیں ہے کمال ہو جمفاظ ہوئے نا آواز جی او ہے انداز اس طرح جی جی. یعنی کیا مطلب اگر کلام الفاظ دل خوشی دے دلالت کرتے ہیں تو دن بھی خوشی دے